لیکن آپ کو خود آ بیل مجھے مار کی سیاست نہیں اپنانی چاہیے کیا کرنا چاہیے ابھی آگے بتائیں گے دو ہزار ایک تھورا بورا افغانستان دو ہزار تین خورمال عراق دو ہزار تین کی پہاڑیاں یمن ان واقعات میں اور اس وقت نومبر دو ہزار چار جبکہ میں اس کتاب کی نظرثانی میں مصروف ہوں فلوجہ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے ان تجربوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ پہلے بھی ہم اس طرح کے تجربے کرتے رہے ہیں وہ بھی ناکام رہے ہیں جیسے انیس سو بیاسی میں حمات نامی علاقے سوریہ میں انیس سو بیاسی میں ترابل تل زاتر بیروت لبنان میں دو ہزار میں نبطیہ نامی پہاڑیوں میں لبنان میں وہاں یہ تجارب ہوتے رہے ہیں کہ مجاہدین کے چھوٹے سے گروہ ہوتے ہیں اور وہ اتنی بڑی طاقت کے سامنے کھل کر آ جاتے ہیں یہ جو تو خرمال عراق والے اور جبال حطات کا جو ذکر ہوا یہ تو امریکہ کے مقابلے میں آئے ایک عالمی طاقت اور اس کے دوستوں کے خلاف آئے اور یہ جو دوبارہ مثالیں میں نے ذکر کی بیروت لبنان کی یا یعنی نبطیہ لبنان کی یا حماد سوریہ کی یہ تو علاقائی کچھ مرتد حکمران تھے ان کے خلاف یہ زیادہ دیر نہیں لڑ سکے کھلی جنگ انہوں نے شروع کی اور وہ زیادہ دیر نہیں لڑ سکے حالانکہ وہ ایک علاقائی حکومت ہے فما بالو کا بھی طاقت ہے, ہے تو آپ امریکی عسکری طاقت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ یہ ہم نے خود دیکھا ہے میرے بھائیو کس انداز سے بمباری ہوتی ہے اور کس انداز سے طیارے ہیلی کاپٹر جاسوس طیارے میزائل آتے ہیں بارود کی بارش کے الفاظ کو لوگ بطور تشبیح استعمال کرتے ہیں لیکن اس کو ہم نے حقیقت میں دیکھا ہے یہ تو اللہ کی مدد ہے کہ اللہ بچاتا ہے ورنہ اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے جس انداز میں یہ حملہ خلاصہ یہ ہے کہ گوریلا کاروائیوں کے سلسلے میں جو کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اس میں عسکری ماہرین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے گوریلا گروپوں کو کبھی بھی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو کبھی بھی اپنے سے اعلی تر منظم لشکر کے سامنے کھل کر نہیں لڑنا چاہیے اس کے نتائج بہت خطرناک ہوتے ہیں شروع شروع میں جذباتی ہو کر نارۂ تقبیر سے بات تو شروع ہو جائے گی لیکن زیادہ دیر بات نہیں چل سکتی اس لیے کہ دنیا دار الاسباب ہے اور ان کے پاس اسباب زیادہ ہیں آپ کے پاس کم ہے اس لیے گوریلا کاروائی ہونی چاہیے لیکن کھلم کھلا نہیں لڑنا چاہیے بات سمجھ میں رہی ہے اس لیے کہ ہم تو سوتے رہے ہیں نا عثمانی خلافت کے بعد سے ابھی تک سو رہے ہیں اور جب طاقت تھی تو ہمارے جو بڑے تھے وہ تاج محل بنا رہے تھے اور وہ لوگ ایٹمبم بنا رہے تھے اسلحے کی ٹیکنالوجی حاصل کر رہے تھے اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف کاروائیوں کے لیے تیاریوں میں مصروف تھے انہوں نے تیاری کی ہے اور اللہ نے تیاری کا حکم ہمیں بھی دیا ہے ہم نے تیاری نہیں کی انہوں نے تیاری کی ہے اور وہ مکمل اسباب کے ساتھ مکمل جنگی ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ کے مقابلے پر آتے ہیں اور آپ آئے ہیں ایک کلاشنگ کو لے کر اس سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کی نسرت میرے بھائیوں کب آئے گی جب ہم طریقے سے لڑیں گے بات سمجھ رہی ہے جب ہم طریقے سے اور ترتیب سے لڑیں گے تب اللہ کی نصرت آئے گی بے ترتیبی اور بد نظمی سے اللہ کی نصرت نہیں آتی توکل کی بات کیا ہے کل حاصمت توکل اللہ اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو ہم نے اسباب ہی نہیں اختیار کیے تو توکل کی بات کیسے ہے یہ اسباب کے اختیار کیے بغیر توقل کی بات یہ ملنگوں کا اور سوفیوں کا توقل ہے یہ مومنین کا مسلمانوں کا توقل نہیں ہے اسباب کو اختیار کریں پھر توکل کریں کھانا کھائیں پھر کہیں کہ انشاءاللہ پیٹ بھر جائے گا توکل اسے کہتے ہیں بات سمجھ رہی ہے اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے بات کو اچھی طرح ہمارے ساتھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم یہاں پر جنگ سے منع نہیں کر رہے ہیں آپ کریں اور شہید ہو جائیں بس بات ختم ہوگی پچاس سالوں سے تجربات ہو رہے ہیں آپ بھی کریں دو سو ساتھیوں کے ساتھ آپ آئیں گے دو لاکھ امریکی فوجیوں کے مقابلے میں اور کلم کھلا میدان میں کھڑے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کتنی دیر لڑیں گے تو اس لیے ہمارے عسکری ماہرین اور ہمارے تجربہ کار مجاہدین نے جو ایک طریقہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے وہ بہت اچھا ہے کہ دو سو مجاہدین جو ہیں وہ 10 سالوں سے مسلسل امریکہ کے دو لاکھ نہیں پوری دنیا کے لاکھوں فوجیوں کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں کیسے وہ کھلم کھلا میدان میں نہیں آتے ہیں مائن استعمال کرتے ہیں سنائپر استعمال کرتے ہیں اور کبھی کبھار تعارض بھی کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ کھلم کھلا جس طرح کے ایک ملک دوسرے ملک کے مقابلے میں لڑتا ہے اس کو اپنے آپ پر قیاس کر لیں گے یا اپنے آپ کو ان پر قیاس کر لیں گے تو بات خطرناک ہو جائے گی زیادہ دیر نہیں ٹک سکتے اور یہ بات میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جہاد پاکستان میں سوات میں غلطی کی ہے سوات میں ہمیں پاکستانی فوجیوں کے مقابلے میں اس طرح کھلا نہیں آنا چاہیے تھا یہ ہماری غلطی ہے اور ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور اسی طرح آپ شاید یہ کہیں گے تو آپ ہمیں غلط سمجھتے تو آپ نے بھی غلطی کی ہے تو بالکل ہم نے بھی غلطی کی ہے مسود کے علاقے میں ہم پاکستانی فوجیوں کے خلاف کھلم کھلا میدان میں اترا ہے یہ ہماری غلطی تھی ہمیں کھلم کھلا میدان میں نہیں اترنا چاہیے تھا گوریلا کاروائی جاری رکھنی چاہیے لیکن کھلم کھلا میدان میں نہیں اترنا چاہیے جنوبی وزیرستان مسعود کا تجربہ تو یہ الحمد ہم خود اس میں شامل تھے جہاد بالکل صحیح ہے یہ شرح اس میں کوئی گنا نہیں الحمد الحمدللہ لیکن تجرباتی اعتبار سے اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے ہم چار مہینے تک اپنے مورچوں پر بیٹھے رہے اور پاکستانی فوج بھی کبھی کبھار دو میزائل مار دیتی تو ہم بھی دو مارتے تھے اور ہم نے دو مارے تو وہ بیس مارتی تھی اور کبھی کبھار ہمارے جذباتی مجاہدین جو ایک ہی دن میں پاکستان کو فتح کرنا چاہتے تھے وہ اپنا پورا ہی ذخیرہ آزما لیتے تھے نتیجہ کیا ہوا اصل میں ان کا تو مقصد یہ تھا کہ ہمیں تھکا دیں وہ ہمارے پاس تو ریزرو فورس نہیں ہے نا ہمارے پاس تو اضافی نفری نہیں ہے ہمارے پاس ہم تو جو ہیں وہی ہیں جو سامنے موجود ہیں آپ کہ چار ہزار تھے ہم پانچ ہزار تھے ٹھیک ہے دس ہزار تھے ہم لیکن اس کے علاوہ تو نہیں ہے نا لیکن وہ ناپاک فوج جو ہے اس کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے اس نے لاکھ بٹھائے ہوئے ہیں یہ لاکھ جب تھک جائیں گے تو نئے فوجی آ جائیں گے نئے حوصلے اور نئی توانائی کے ساتھ اور ہم تو چار مہینے میں تھک گئے اور ان کا مقصد بھی یہی تھا بات سمجھ رہی ہے اللہ کا شکر ہے کہ الحمد ہمارے مجاہد ساتھی پھر جلد ہی انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور پاکستان کے اندر انہوں نے کاروائیاں شروع کر دی بات سمجھ میں رہی ہے کبھی بھی گوریلا گروپوں کو عسکری اعتبار سے مضبوط حکومتوں کا مقابلہ کھلم کھلا نہیں کرنا چاہیے یہ عسکری ماہرین کا متفق علی نقطہ ہے ہماری یہ باتیں بعض ساتھیوں کو بہت بری لگیں گی لیکن اس میں فوائد بہت ہیں حکما یہ کہتے ہیں انسان کامیابیوں سے اتنا نہیں سیکھتا جتنا ناکامیوں سے سیکھتا ہے ہمیں کھلم کھلا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے تھا ہمیں اپنے محدود علاقوں میں رہ کر ان کے خلاف گوریلا کاروائیوں میں اضافہ کرنا چاہیے تھا بات سمجھ رہی ہے ان کا مقابلہ کھلم کھلا انداز میں نہیں کرنا چاہیے اس میں نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ نقصان ہم دیکھ رہے ہیں اس کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جو کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو اور دنیا میں معاملات صرف جذبات کے ذریعے حل نہیں کیے جا سکتے بلکہ جوش کے ساتھ ہوش کا استعمال بھی ضروری ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے کی طرف رہنمائی فرمائے